الحمد لله نحبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شدور ينفسنا ومن صيات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله واخده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منت الله بقلب سليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إن في الجسد الموضغه إذا صلحت فله الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فتق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين محترم مشران دوستانو با استاس محبت تعلق دريا كلام باندې فضل کړو دین نسبت باندې راغلو او دین نسبت باندې بيان فرون کا ادے گلو تبلیغ کا ندےو بیان کولو اور موسی رسنامے چغاوا دروے بیاوا چلوو بیا اے باوے کے سملاسر او با بیان کے بخت بیا چلوو فرون دربار کے یو مسخراں ٹوکے کولو والا ٹوکے ٹکا لے کھورو والا کہاں سے ٹوکے ٹکا لے وایا ہا جی مسخرا با بیا کلا کلا تو روچا چیپ آگا پیغمبر چوگا بھائی بھائی ویا کرو تکریبا کر کس لو رونی گرکل ڈانس گرک نسل بچ لو جی؟ بچ لو مصالح السلام تک ہلاؤ اس بات اللہ تا داخو دیکھو ڈے ٹو کے دے کولے لے مذاق نہ دیکھو دربار تو دا بچ لوسے جی؟ کہ مصالح السلام بولے بچ لو جی؟ ہوا دا سے بے بچ لو تا شکل جوڑکڑو ہوگا نا جی تاولیا تالباس تا شکل تا نقشہ ہے جوڑ اکڑے ہوا جی بچ لو نسبت آگاہ دن دیکھے اگرچہ ٹوکے ٹکاؤ دے پا رہا ہوا ظاہرین اسبت ہوا لیکن اگر ظاہری اسبت باندھے ہم خدا تلا لہٰذا شکل جو ہے مسالے سامان شیروا حقیقت کر دے شباہ حقیقت کو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں اللہ اے اللہ اکبر کرے محبوب کی آراب ترے محبوب کی یارت شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں میں مسل اسلامات تھا سورت باندھ تو سنگا ورک کے دیش لو او جنوبی افریقہ کے منگل سلسلے کے بحث دکھلک مجھے کہا جی وہ واقعہ تھا اس کا دھیان کما یہ خاندان دلسلے سے رہو تھا الگ سے آؤ میں نے مصیبت نہ راٹنے شروع کیا مصیبت راگ لوگ روان پاکستانی ڈاکٹر گاڑی گاڑی گاڑی راگ لوگ راغ لو گاڑی مک نہ وہ لوگ مک بالکل شیشا دوستوں پاتی پاتش رو پاتی روپ پات جمک نہ بالکل پریشر اور شیشا دیا خلک ناسک محمد لکھ لے سینسہ ٹک سر جادوکاری جادو دا گٹک ہو گئے دا چڑے سر خبر رکھو گا ڈاکٹر لاگ لو دیا مصیبت لاگ لو داسی میں چل دے مجھے ماورتوج تاسو چھے کور اغسطلو اغیت تاسو سودی کردہ اغسطلو نو دنگ بچران مجھتو بینہ کردہ چھکل سودی کا کار چرو کے نو اول, اول چند دا مال بنے تکلیف راڈی مال مند چھے مال تکلیف نا سمجھوے خوزا خب خان نی نبیاز زان مند راڈی چھے ځان تکلیف نا بیدار نا شوے سمجھوے تو بتایی نشن دا ایمان مند راڈی لکھوں شروع شیویل جان خلاس والا بس اخبار راگوڑے آپ کا پیسے دا کر بس خبر ختم بس خود خیر خرید خدا تاکہ ایلان دیں کہا سود نہ پڑے گا بہار بہار بے من اللہ آئے مٹی کو بولو ایسی نہ یہ باہر خدا تعلقی خلاف اعلان جنگ سب مخام کم جے جنگی گیل کم کے جنگے گی خیر خبر ہے خدا خدلے جو ہاں جی برکت وہ کیا ہوا خوڑو آگے نہ بعد ابھی دینو خیر واقعات رہا تھا واقعات مضمون سبر سے سب بہن والے جی آ نسبت نہ مرض روش دین نسبت من ڈاگ لو آج دن باد گڈ دربار کے قدر دے دینی نسبت قدر دے جی تمہارا داحت مت آسمخ کیوں بولو یو ملائن ملا ملا فو مالوم ولا بنون اللہ منطق بن سلیم قیامت رضا سے رض دے کیا المایہ ن بد انسان مال پک نہ مال پکارے گی اور نہ پکارے گی پکاری گی انا طلح کل بن سلیم رو رو چاہتا سو لو رو جو رو دا پکاری کل بن سلیم بیمار نا پاک رو بے روگا دل چکل مدد کری تو مسئلہ چنگا دل ہاں جی بیماری سے پاک دل تھا جی یو کل بے سلیم دلبے سکیم دا گسان صاحب رگو نا رکھی گیو رگ بند سی بیا دگ سڑی جاتے دیر زیاد سو دلچسپی او کار مار دے بیا جاتے نہ رسی گانی بند سی, دا سی خوند ورسو نو بیا روٹے موتیاسی ہزم دل ٹوپا لگتا درے بندی بندے ظاہری دنیاوی بیماری رہے سا پاتے دا ظاہری داخل بشے پریشن بو کے اگے نہ بروک سے یہاں جی خرچہ بو کے دعائیں نسر باصل بندوبست ترقی ترسی طریقہ تر تر تر تر تر تر تر بوشی جی لیکن لے کر اس میں بیمار دی روحانی بیمار دی نو دا قلب سلیم اگتہ وہ لکھی گی چکا روحانی بیمار ہوتا کیبر حسد لالچ کینا ریا جی انتماش مار حضرت محمود علی رحمۃ اللہ علیہ علوم کے لش مار کڑے اخلا کے رضیلا اخلاق لس اخلاق رضیلا اخلا کے فاضلہ استعمال کرے گی بر حسن لال چینا ریا ڈا بیماری یو مسلمان دور تا تکلیفوں چ لو مال گیا تکلیف لو یا خوش لو بیمارو مال بڑا خوشحال ڈا ہم بڑا بیماری تھا بیماری تھا شما تک ہدے مسلمان نقصان مانے خوشحالی گیس کی بیماری دا. مسلمان کا فائدہ رس ہونے رد کھا پکیے گی فائدہ رسی کھا پکیے گی اور نقصان کا سی خوشحالی گی مداخلت قلب کے رڑ کے بیماری میں شباتت بیماری رہے ارول الاسلام مسل اسلام نہیں جی جی بولو گرین سر ویک تو نہ ہوتا کون ریکو نہ خوشحال کی رکھا شباتت بیماری قلب کیوں ہو یو بزرگ خدے تعلق والا بندہ آئی جماعت جم جماعت کے جم سرا تکبیر الا سرا بمبز کو امام پس یو رفظ واطش لما مستاف آخری سر سر کے ابل رے کے الا روما نمات اخبل از باتن کے شرمندگی محسوس ہوا کہ خلق بسو آئی چنم جنم پلانے صاحب جن کیا نہ اسف ابل کی ہو نہ صف کی ہو نہ امام پس ہو نہ تقبیر اللہ کیو او ہو وہ چار ماتم دادا شاپ تمام پر سے ہو و لاڑے اولہ صاحب کے بلاڈ وے تکبی کے ہو ولاڈے جذبات بڑائی ہوا مشورہ جی صاحب میں نو کلا کلا اطراف ہوتا اترے گا کلا کا کل رست اترے گا کہ ڈا نفس جائے دا دل. مارے گی ددی داجور لکھ مارے گی جگہ جی کا صرف خند وان رکھ لیجیے گی کیول پکا ترتا مال اور دولت سرا اور موٹروں بنگلو کن کبر کیوں دے کیول پجمات کیوں گئے ہاں جی وہ سفیا کے امام بسے تک اللہ کیوں کے بردے خلق دنیا دار ویاہ آخو شیطان ابو خدا سے دروبہ اور بندے گلاب اور بندوں کی ڈاکب اور بندی بدکارے بہت بندی جماعت سے وہی, دا ترقیب وہی۔ شیخ عبدالقادر القادی رحمت اللہ علیہ لیکن بھی نہیں یورز ذکر کال و مراقبہ مراقبہ دھیان یالک تو موجود ہے ماس رہے مختلف قسم طریقے کے بزرگان مراقبے کی مراقبے کے مراقبے کے داس موقع دے اور نورانی تخت کا داخلہ مانتاس نورانی اور گنبت جوڑ دے آگے یہ نورانی صورت ناف اگر بات تو کیا ہے اب کاجرا خوارے ساتھ ساتھ قبول با سکے بالکل ماں تک یاد لا سا بھائی کرام اور لوگ چنابرس معاف لو نمبر سے فاروق صاحب رضمیش لو قاتلانہ حملہ پیشوا کوئی سے مختصر بن کا چھو دے مختصر بک تکڑے اور مجھ باقی بدلتا آواز ہوگی آؤ آؤ بد بے دار بگڑو جی آؤز نہ عظیم میں وہ لوگ نورانی تخت توڑ لو وہ گمبا توڑ لو وہ نورانی پکڑ شکلنا توڑ لو اور شیتان چکے اکڑے او منڈو مانو تخ بولو آواز جو کروچے عبد د اکبل علم چینو مانا بچے اکبل علم مانا بچے مجھے جواب کے بارو چلو کتاب آپ نے گزار رکھو اکبل علم نہیں بچ کرے فضل بچ پڑے بولتا گزارے اور بند رکھو گزارا سی علم بچے بچ کرے خدے فضل بچے جو خدے فضل ران دوستان دیندار کس دیا دگا دا سے گزار داس گزار کلا مقابلہ اکڑا شہر دا انسانان پارا بپرے نگ د لال دبائی مقابلے کل بے سلیم سو توائی کل بے سلیم کل تباہی دگا بھی مارو نہ پاک لو کے بہ راسن لالچ پینا رہا جی دگا پاک لو مشرا ہندوستان ہو دگا پاک کل پاک ہو دا یو رس رض برس ہو کے نکیے گی سو مجھے گاڑ ہے چلو لگی گا تین ہو دا ہوا بریک پہ ہوا کلچ پہ خبر سے تو تھرڈ با با جی. شروع کان جی. دیا برا باتم ٹھیک گندگی دے دا, دا لرکول لپارا دا لے بنادم پورا داخلہ جی بیت وای دیتا کہ جی بنادم داخلہ واضح کمائدہ گندگی خدے جو جو تو احسان و فضل بھی خپل باتن کے اکپل دن نہ پلانی کی ہے پلانی کی دائب لوگوں میں پلانی کے دائبے کے دا سے, کہے. سے اور دریک ہوتے جو آج malaise... آج کا دو دو درے تو خبریں چاہے ایپ دکھا نقصان کیا آگے کا میں نے آگے نقصان ہوا گیا تو ماں تو نقصان ہوا زمہ تباہی زماں نقصان زما آخر خرابی گی زماں دنیا خرابی خراب دی گیخوا کھودائی نہ خرابی تم لا کے دن اور جو اگر ڈاکٹر کو لاٹ سے روٹے دن میں کی گی گردوں کی تکلیف خوشح کے اور دردیں بدن کے ناگا بھائی چسٹار ٹی دیگر ملانا خوشحال تھی آگے تک پیسے عمر کی تیس عمر کیشخیصو بی معلوم والا خلیک سے کوشش کی بھی کہ بیمار آئی تھی ددے تشخیصی بات وہ آئی کہ تاکہ دا, دا بیماری رکھو لو روا کے لوگ مدرسی آلیم صاحب ارے مات میرا شیر وا سب کو ڈھڑ گاٹ آلم دیا ڈیٹ فضل دے پکا ملا آلم دے دے لاڈ میرا خرید مفتی فریق صاحب ملاقات مش رمدے والی لاڈ آگے مسئلہ پوسل او بخ کے کیدی او بخ کے کیدی او او اخو اللہ بارگاہ کی یانی کوں حال او بخ کے کی صبحان اللہ بشرا دوستاں دا حوالے کو داخل اخلی بندم بیا خواری کی بیا یو یو گندگی یو یو ایبل رکھی گی یو یو ایبل رکھی گی اگے بند وقت لگی میں کہ رہا دا گندے لری سی نو دیتا کا کل کیا ویلی کیے گیت لہا من تزک کامیاب آگا شلوک اسلوک پاکلو پاکستین شلوک جگہ داخرے دا گندگے گئے دا آگے نو من لینا باد کلہ کبر کے بیا لریشی رازی چکم راضی انسان اصلی زیور گنگا جنت والا کا جنت کا بیا دیکھا کے اخلاق نے دیکھے گی بیا اخلاق پیدا کی نفرت عداوت دیکھیے گی ال محبت پیدا کینا اور کینا چوری گی الح محبت پیدا کی حسد میں دیکھیے گی الیاج محبت اخلاص پیدا کی دا شیخوائی ب سبحان اللہ خواری واری امام رزلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وائی، کہ وہ ستائیس اٹھائیس سال عمر کے مدرسہ نظامیہ صدر مدرسے دار داس سے سٹھ سٹھ سال عمر والا خلق دی بار ماننا گول جو خدا ماد تدریس تفویض مات اس سے ستائیس اٹھائیس سال عمر کے خداۃ اللہ رسول تھا اور وقت بادا ماد اس بہار بنے بولو اور جو بھائی خود بہتر اسلم جو میں خود بہتر اور تو دنیا خلک برادل کے بناس خبر خبر خبر مہام رات لو تو بیا تو ماں ہاں ہاں یہ اگلا استاد اور شاگرد نازتی خپل مین کے استاد سبق کہی شاگرد سبق اگر نظر شاگرد ہم قابل استاد شاگرک خبر اور نہ سبوز کہی نے اعتراض کہی نئے نویں شکال کہی استاد اور جب نو کہ استاد شاگرد مقابل اور اس شاگرد پڑکی کی, شاگر او شاگر کی, کی نہیں اورتا آخر استاد اور طور تم خبر رہتا کوما دا امام غزالی صاحب امام غزالی صاحب خاخا بجے اگر چپ تو گٹ کے برے اور نہ ہو تمے جماعت کے خادم کو اب تک کیا مکڑو یا خدے خدے تعلق مجاہداد برا کے باغ شلو ہاں ہاں کلا جڑو بیا پیداش ہوا دیا سان اللہ خبریں کھولے آپ بغیر کتابوں لکھ کر دے لوں درجاد بغیر کتابوں کی سعادت سات سبحان اللہ اس پرے باقی تر قیامت باقی پا چیز کلا اخفل قلب اخفل اخفل ذات محنت شکر. جی کلا زو دے اخبل اخبل دے نہ پاس ظلما تن کے کریا خلیل فلسطین والا کہ ابراہیم السان حق دیا سنور اور دی نام حق دی لال <سؤال> لیا سلجوگی دربار بٹن میں خدے تلا اور دمراہ لا مال تکوا دینا خوش لو تو سب پورا یادگار دے تو کیا مطلب یادگار پاتے گی مان اللہ تمام دوستان زان من محنت رکھو ٹھیک جی ہے زان من محنت رکھو بڑی طریقۂ کار دے پورا ترتیب دے اگر اگر ترتیب بنے ان شاء دے قاصلے کے مت پکڑو ان شاء اللہ ان شاء اللہ غیر گی فلاح اللہ فضل کی گی طرح جوش ہوئے ان شاء بیا دنیا تال پارا رحمت ہے تو دنیا لے پارا رحمت ہے پھلپور لے پارا رحمت ہے چار چا پیرا اور علاقے لے پار رحمت ہے اور ان شاء رحمت والے شروع کی گی گیلا انسان شارکی اور ککھا رکھے گی روح کبر کول والا فریشری لگ لے اور گی رکھے گی جی؟ ابھی سوری شریفوں کے باقاعدہ اگر جنت دوارے اور تخکا رکھے گی جی؟ رکھے گا اصلی کامیابی آ وقت نے شروع کی مزدور نارے بہت خلر جنتا فقت اور نہ لو زخم اوڑنا اور داخل سے جڑکنا کامیاب ہوتے اس لوگ بیا حکائتکاری بیا بنگلے یا ظلمنا زلمنا کڑی بھی یا آرس کی گندگی کم جمکڑی بھی آپ اور اور صحابہ بیا اور کاری اڑتا تھا بیاکائت کا رکھے اصلی کامیاب دیا تھا رکھ دیں کم دان نظارے اخبل خیال کے ساتھی سوچ کے دانے کرا جی فیصلہ کہ کم کار کئی کم یہ چٹائی آگے نمک کے دا سوچ کے جی دا منزل روان دے بہت سکی دات ہو سکتا تشی کو دروازہ دات اگر کرا راگ لوگ کوما جی آ ساخت رس باندھے آ ساخت لاتو باندھے سا سر بھائی مارکیٹ کو ایشا کہ دیتا ملکا. ملکا. ملکا. کی اللہ ملاقات نمبر زیادہ سرتا کیا دشو ہوا جی پارا منگا ہمت ان شاء اللہ بیا دوستان لگ بیا ملاقات کی گی نہ کی گی انسان یا سوا مارنا جڑی اس طرح نکشر ہے جمع ملز ڈاکان کا اس خرچہ بنی جب میں مسلموں نے نم دن اگر تم ملاؤ لوس عادت چلو نم دن بیا جماعت کی بتا تھا ملاؤ ہر جماعت کے تم افزا میں ہر منظر کے ناشتہ آدت جو برے دے صلاح سبحان اللہ برے دے صلا الحمد اللہ الحمدلہ. سلو دے صلاح یو دلایا تو سوائے حفاظت کے بغل نور د جگ داخو اثان کا درے دردرے تھر کرن موجود دی ویش کتلو سرا آئن کتل سرا تم برکت کی نظر کے دل شیتنا کتل سرا چی ویمپ ہے تھانے جی کے لیے بالکل دو لاؤ بیا الفاظ عبادت مانی مانے پڑ گادت بیا امل کون برقتر برقد ری ہاں جی برقتری برقدور یہ احتسابوں کو فارو ویلی دیا فائدہ کی ہے ڈاکٹر صاحب مجید کے کو سوال شکرانا لگ رہا ہے دیوبند شرائط جاتا نہ مندر چندا وہ یا اور یاد آئی جماعت مشرے بن گیا جدہ ما جماعت چندے کی داخلت کرفر جیسے برقت اسی میں شرون متاثر ساروں والے دعا کہ قرآن حکیم دا ڈاکٹر اقبال صاحب بھائی کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لازو لسط و قدیم حامل مل رحمۃ اللہ عالیم گر تو میخائی مسلمان ریستان قرآن ریستان آ کتاب زندہ آج اندے کتاب آن کتاب زندہ میں قرآن حکیم دے زندہ قرآن حکیم حکمت او لازو لسط و قدیم آگے کیسے کم جو خبر ہے کم جانور خبر ہے علم کم اکبت دے لازو ختمی کی نا وہ قدیم جا ازل نہ دے ہاں مل رحمۃ اللہ عالمی چار آوڑ دے اگر احمد ہاں ملیہ رحمۃ اللہ عالمی گھر تمہیں خائی مسلمان زیستن ہے مسلمان مسلمان جندے پاتے کی گئی پاتے کدھر مسلمان جنے پاتے کد لوا میرے قرآن مزا قرآن مجید نے بغیر ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لاز قدیم حکمت لاز وال تو قدیم حامل حامل رحمت للعالمین حامل رحمت للعالمین حامل رحمت الر تمہیں خاہے مسلم میں جندے کتاب رکھ دے رحمتہ اللہ اوہو تا ما داخ غلطی کوئی خدا دشمن سر عمل کر کے آکڑا آگے شکل سورت باندھے اوہو ہندوستان سرحد باندھے جو پاکستانی فوجی انڈیا وڑدے کمی ہندی فوجی بس پاکستانی فوجی بسو کئی بس دس بگئی بتا اختیار کر نو نتائی تھا مانا اوسم اترے واپس دے تو نو ندا چلا اگا معاملہ کوٹ میں دلے ان شاء اللہ دل پر ہمت رک ہے استعمال آس پاس کو ہے ان شاء ضروری اسلام بشیں چڑھا ہمت کی گیزا سرسے کے بیٹھ کے ان شاء اللہ دے دے مگر تو فکر کی ٹوفی تو کرا کی ان اللہ دا تفصیلی تربیت بھئی میرے طرح خدے کو ملاوے گی, گی اور دنیا کا سیبا بزرگ کی گزران کیا جھونپڑی کیا میدان بزرگ کی گزران کیا جھونپڑی کیا میدان جھومڑا وہ چوروٹے سے موٹر کی پیدا ہوگا گئی ہو گر تو خاص اصل شہر تعالیٰ خدے طرح تعلیم الحمد لله رب العالمين على رسول الله محمد وعلى اله يا ولا الولي يا اخر الاخريين يا ذو القوه يا راحم المساكين يا ارحم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا انت سبحانك لا اعبد الا انك الله الرحمن الرحيم لا الله لا اله الا هو الحي اللہ من صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعلنا منہم واخذر من خذر دین محمد صلی الله علیہ وسلم من جعلنا منہم رب رحمہما كما رب یعنی شغیرہ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرطا عجل وجعلنا للمتقین اماما اللہم لا صالح اللہ ما جعلته سالا من رتجہ رہونا سالا نزا شیر یا لگم مطول مصدر قبیر اگر بنا حنا ماف یا لگم حال بان رحم بکر یا عالمت پریشانیاں ختم کی یا اللہ کو کو فراہم کے روئی دی یا الگ تقریب میں فائدہ سکے مریض نانا ہو معاشمان نوزانہ بڑے گانے فاضل سکے یا الگ مالو نے فیضو یا اللہ حکم نے کہ خود نے کہ دی میں اتفاقی دی کچھ تو خون میں یا الگ لفاق اتحار کے بدل کے یا اللہ علیہ نسل کے کہ عام کے افر تعلق عام کے حضور صلی اللہ محبت عام عام کے یا لوگوں حالت <سؤال> دین کے بارے کوشش کی تھی تصنیف و تعلیم اخبار وسائل کتابیں نکل شکل کی گئی یا تدیث مدارس کی گئی یا دعوت و تبدیل شکل کی گئی یا بی تو ترکیب شکل کی گئی یا کتاب میں دنوں کی جنگی یا اللہ کے اخلاص سیکھ کے یا اللہ تسائل بندوبست غیر بنو کے یا اللہ لٹول کوشن برابر کے یا لوگوں کو سرزے کے بیت دوستان مجلے سے حاضر کرگل ہندوستان آمد المسلم یا اللہ ٹول مال زان الاد کاروبار ملازمت ہر چیز کی برکت را کے اعلیٰ سخت تنستی یا اعلیٰ تنگستی کو نہ دیکھے یہ پریشان حال پریشانی نہ یا اعلیٰ بیماری کورونا کی بیماری یا اللہ غیر یا روزگار کو نصیب کے اللہ حکمستان مقدمات کو بھی غیر غیر یا اللہ خلاصیب اللہ معاملہ خیرا فرمائے حاضر کتاب مرادی یا صلی اللہ <سؤال> تعالی محمد